اللہ تعالی نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ مسئلہ ہوں ان کی مثال اب کن کی مثال منافقین کی یا وہ جو یہودی تھے ان کی دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اسلام کو نہیں مانتے تھے اور شریعت پر اعتراضات کرتے تھے اس لیے ہم ان کی مثال دے رہے ہیں اور مثالیں قرآن حدیث پرانا کلام تورات انجیل بھری پڑی ہیں اس سے کہ اللہ تعالی مثال دیتے ہیں کسی چیز کو واضح کرنے کے لئے کسی چیز کو سمجھانے کی خاطر تو فرمایا کہ ان کی مثال کمسل الزی اس کی مثال کی طرح ہے یہ اللہ زی کا جو لفظ یہ جو ضمیر ہے یہاں پر ہیں یہ آیات مشکل اس آپ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا ایک رائے مفسرین کی یہ ہے جن میں کشاف اور یہ قرطبی اور یہ سب حضرات شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جی جو ہے ضمیر بظاہر سنگل کے لیے ہے واحد کے لیے ہے لیکن اس کے معنی جمع کے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے اللہ زینہ ایسے لوگ جو کیا ہوا نستا نارا جو آگ جنہوں نے روشن کی فلما اواط لہم اور جب وہ کیا ہو گئی روشنی پھیل گئی ان لوگوں کے گرد وہاں کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے زہا و اللہ اللہ ان کا نور لے گیا اللہ نے چھین لی ان کی آنکھوں کی بسارت تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہم کی ضمیر ہے نا آگے اور اس کے بعد ترا کہ ہوں اور یبسرون یہ ساری جمع آ رہی ہے تو اس لیے یہاں پہ اللہ زی جو پہلے آ رہا ہے یہ بھی جمع ہی کے معنی میں ہے تو اگر اسے لیں جمع کے معنی میں تو یہ تو بات بہت آسان ہو گئی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے یہ جو منافقین جن کے حالات تم سن چکے ہو ان کی کہ جیسے کچھ لوگوں نے مل کے آگ جلائی اور آگ جو جلائی ہے تو وہاں پر کچھ لوگ اور بھی موجود تھے یہاں پر ہے ادماج اندماج اندماج ہم نے شاید کیا تھا آپ سے چلیں اس کی بعد میں تشریح کرتے ہیں پہلے تو اس کو حل کر لیں کہ وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے آگ جلائی ایک مثال اللہ نے دی ہے کوئی بھی لوگ تھے اور جب گرو پیش کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور کو لے گیا اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں کچھ نظر نہیں آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے رضی اللہ عنہ اور مسلمان جو آئے انہوں نے آگ جلائی اور وہ ہدایت کی آگ تھی اور وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے اور جب روشن ہوئی آگ ایمان اسلام یہ چیزیں پھیلی تو پھر وہ جو کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ تھے منافق اور اللہ نے ان کی روشنی کو واپس لے لیا ایک تفسیر اور حل اس آیت کریمہ کا یہ کیا گیا اور بہت آسان ہے سمجھ میں آئے دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ان منافقین کی یا ان کو فار کی مشرقین کی ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی یہ شخص کون تھا منافقین میں سے کوئی آدمی کس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور جب گرد و پیش کے حالات سب اچھے ہوئے سازگار ہوئے روشنی ہو گئی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی کو سلو کر لیا یعنی جو تھوڑی بہت ایمان کی توفیق تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور تیسری تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ نعرہ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دی لوگوں کو ایمان کی روشنی اسلام کی روشنی ہدایت کی وہی کی اور جب وہ پھیلی ہے فلما جب وہ پھیلی ہے جو کچھ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے بجائے اس کے کہ انہیں کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے صرف روشنی ہی کافی نہیں تھی بلکہ آنکھیں بھی ہونی چاہیے نا وکتنا تو اندھے کے لیے بھی روشنی ہوتی ہے لیکن آنکھیں نہ ہو اپنے پاس تو کیا فائدہ تو پھر کیا ہوا وہ جو آنکھوں کا نور تھا ان کا وہ واپس لے لیا گیا ختم ہو گیا یہ تینوں تفسیریں کی گئی ہیں اور آسان لفظوں میں آپ سے بیان کر اگر یہاں پر یہ لے لیا جائے اللہ یہ جو ضمیر ہے کہ واحد ہے یا جمع ہے تو قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مقام آتے ہیں کہ قرآن واحد بولتا ہے اور مراد جمع ہوتی ہے اور جمع بولتا ہے تو مراد واحد ہوتی ہے میں صرف اس پہلی بات پہ بات کر رہا ہوں اسے آپ سمجھیں گے تو ایک اور بات حل ہو جائے گی کہ اللہ زی سے مراد ہم یہاں اللہ زی نہ لے لیں یعنی وہ لوگ ٹھیک ہے جمع ہو گئی نا تو جب جمع ہو گئی یہاں پر یہ تو انہوں نے آگ چلائی اور جب آگ نے ان کے گرد جو ماحول تھا اسے روشن کر دیا ہو کی ضمیر کی بجائے بھی ہم ہو جائے گی جمع ہو گئی نا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو واپس لے گیا ہم کی زمیر بھی جمع کی آ گئی کا ہم, ہم میں ہم بھی جمع آ گیا یعد بھی جمع آ گیا ٹھیک ہے ایک تو تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے اور قرآن پاک میں یہ کئی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واحد بولا ہے اور جمع مراد لیا ہے اور جمع بول کے واحد مراد لیا ہے اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں پھر بتاؤں گا اصل بات جہاں پہ, پہ پہنچنا ہے ایک جگہ آیا ہے تم کلزی خادو کہاں ہے سورہ توبہ <تصفح> دسویں پارے میں سورہ توبہ <تصفح> آپ دیکھیے ایک چیز وہاں آپ کو بتائیں اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے سورہ توبہ ہے دسویں پارے میں نائن نمبر سورہ ملی؟ آیت نمبر اس کی دیکھیے گا جی سکسٹی نائن اچھا سکسٹی ایٹ نمبر آئٹ سے دیکھیں پھر سمجھ آ جائے گی مل گئی جی واد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے والکفار اور کافروں سے اس کا مطلب ہے کہ کافر الگ ہیں اور منافق الگ ہیں تو ہی تو کہہ رہے ہیں کہ منافق مرد اور عورتیں اور کافر تین نار جہنم جہنم کی آگ کا خدا کا ان سے وعدہ ہے خالدین فیحا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یا ہسب ہوں یہ آگ انہیں بہت ہے بس کرتی ہے کافی ہے ولا اللہ اور اللہ نے لانت کی ہے ان پر ولہ عذاب مقیم اور ان کے لیے دائمی ہمیشہ کا عذاب ہے ضمائر آپ دیکھیں سب جمع کی آ رہی ہیں ان لوگوں کی طرح من قبل جو تم سے پہلے تھے یہ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور چیز کی کہ کہاں وعدہ ہے خدا کا منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے اور جہنم اور یہ اور وہ اور کلزین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے تھے فوراً غائب سے مخاطب پہ آ نا پہلے تو غائب کی بات کر رہے تھے کہ جو منافق ہیں جو منافق عورتیں ہیں مرد ہیں کافر ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کیا ہوا ہے کہتے ہیں کل لزین من قبلکم جیسے تم سے پہلے تھے تو یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ وہ بات کرتے کرتے غائب پہ چلا جاتا ہے حاضرین سے غائب پہ اور غائب, غائب, غائب سے حاضرین پہ آ جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا جیسے کہ تم سے پہلے تھے اے منافقوں کانوں وہ تھے اشد ان کم قوت تم سے زیادہ قوت میں وہ اکثر اموالن ان کے مال بھی بہت زیادہ تھے وہ اولادن ان کی اولادیں بھی بہت تھیں بےخلا قہم اور انہوں نے حصہ نفا اٹھایا یا فائدہ اٹھایا جو کچھ ان کے احا... ان کے اس میں تھا حصے میں تم کم اور تم فائدہ اٹھا رہے ہو جو کچھ تمہارے حصے میں یہ کم کی ضمیر جمع کی آ رہی ہے نا؟ ہم اور کم کم از کم تالم ان قبل کم ایسے ہی فائدہ اٹھاؤ جیسے تم سے پہلے اٹھا چکے اپنے بےخلاق ہم اپنے حصے سے بخوز تم اور تم بھی اس دنیا میں ایسے ہی غرق ہو جاؤ گے گھسو گے کلزی کل اس شخص کی طرح خازو جو سب کے سب گھس گئے اور چلے گئے دنیا میں غرق ہو گئے یہ کلزی کل پھر آگی نا واحد یہ سمجھ آ رہی بات خود تم کی زمین جمع آ گئی کہ تم سارے کے سارے دنیا میں ایسے ہی مست ہو جاؤ دنیا میں گھس جاؤ دنیا کو اور نہ بچھونا اپنا بنا لو کلزی اس شخص کی طرح کلزینہ ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کی طرح لیکن یہاں ضمیر واحد کیا کلزی اس شخص کی طرح قابو جو کہ گھس گئے سارے غرق ہو گئے تو اگر گرامیٹیکلی اس فکرے کو آپ دیکھیں تو پھر یہ گرامیٹیکلی ہم جو اردو میں بولتے ہیں تو اردو کا یہ جملہ درست نہیں بنتا کہ اس شخص کی طرح جو سب کے سب غرق ہو گئے تو کہیں گے کہ اس شخص کی طرح جو غرق ہو گیا یا تو یہ کہو اور یا یہ کہو کہ ان تمام لوگوں کی طرح جو غرق ہو گئے یہی کہیں گے نا لیکن عربوں کے ہاں ایسی بات نہیں قرآن پاک میں یہ ہے کہ وہ واحد بولتا ہے اور جمع مراد لیتا ہے یہاں بھی کل زی کی بجائے کلزی نہ آئے گا شرح تفسیر جب کریں گے اب سمجھ میں آئی ٹھیک ہے ایک مقام آپ اور دیکھ لیجئے چوبیسویں پاری کی بالکل جہاں سے پہلی آ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا وہاں دیکھ لیں وہی بات سمجھانی چوبیسواں پارا ٹوینٹی فور شروع ہو رہا ہے وہاں آپ دیکھیں فمن ازم و ممن کا زبا اللہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے قز و بس جا اور سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آئی علی جہنم محمد صلی کافرین کیا کافر جہنموں کا جہنم جو کافروں کا ٹھکانہ ہے جو وہ, وہ کافی نہیں وزی اور وہ ہستی جا جو آئی بس سچائی کے ساتھ کون ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے سچائی کے ساتھ وہ صدت اور جس شخص نے ان کی تصدیق کی تو یہ کون ہوئے ابو کے صدیق رضی اللہ الاحمل مستقن یہ سارے کے سارے متقی لوگ ہیں دیکھا پہلے دو آدمیوں کا ذکر ہے کہ وہ جس سچائی کے ساتھ آئے اور جس نے ان کی تصدیق کی آگے یہ نہیں کہا وہ دونوں متقی ہیں بلکہ فرمایا وہ سب متقی ہیں تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بھی جمع بول کے یا تو یہ کہیے کہ دو مراد ہیں اور یا پھر یہ کہیے کہ جو ہستی سچائی کے ساتھ آئی اور جس جس نے ان کی تصدیق کی وہ سارے کے سارے متقی ہیں دونوں میں سے کوئی بھی لے لیجئے بات تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی صداقت پہ چلی گئی اس پہ اعتراض کرتے ہیں اہل تشریح اور وہ کہتے ہیں کہ ضمیر تو واحد کی ہے تم کیسے جمع مراد لے رہے ہو یہ آپ کو بتانا تھا کہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر زمیر واحد کی ہوتی ہے لیکن مراد اس سے جمع میں دی جاتی اب سمجھ آ ٹھیک ہے سر آئیے اس اصل جگہ پہ فرماتے ہیں مسلم کا مسلز کا اوقادان آ رہا اور ان کی مثال ایسے جیسے لوگوں نے آگ روشن کی کرتبی نے اور کشاف نے ان سب چیزوں کو لکھا ہے اور کشاف جو زمخشری تھے مفسر تھے کسی وقت ان پر بات کریں گے اور ایسا مفسر ہے معتزلی تھے کہتے ہیں لیکن ہمیں خیال آتا ہے ان کی بعض چیزیں پڑھ کے کہ شاید عمر کے آخری حصے میں انہوں نے توبہ کر لیو کیونکہ ساری کتابیں ان کا جوانی میں یہ حال تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ جو ہے اس کے پٹ جو ہوتے ہیں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میں موتزلی ہوں اور تم میں سے کسی کی اگر ہمت ہے تو وہ علم میں آ کر مجھ سے بحث کرے اور مجھ سے جیت کے دکھائے زمخشری کشاف انہوں نے تفسیر لکھی ہے اور اس شخص کی تفسیر سے آج تک لغت میں عربی فساحت اور بلاغت میں کوئی بے نیاز نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے زمخشری پر شدید تنقید کی ہے جب قرآن کی لغت پہ آتے ہیں نا بحث کرنے پہ تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسی کے پاس جائیں علم اپنے آپ کو منوا لیتا ہے اور عمر کے آخری حصے میں ساری اپنی کتابیں انہوں نے امام ونیفا یعنی رحمت اللہ علیہ کے مزاج پہ جا کے وقف کر دی امام ونیفا رحمت اللہ سے بڑی انہیں شدید محبت تھی بس پھر زندگی وہیں گزاری ان کی بعض چیزوں سے اس کی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے متضلا ہونے سے اعتزاد سے توبہ کر لی ہوگی لیکن بہرحال یہ ذاتی رائے ہے ہم نے اسے اور جگہ سے نہیں سنا اس لیے ممکن ہے نہ توحبہ کیا مگر ہمیں خیال آتا ہے ایسا تو, تو یہاں پر فرمایا انہوں نے بھی کہ اللہ زی کی بجائے اللہ وہ لوگ جنہوں نے آگ کو روشن کیا اور جب وہ روشن ہو گیا سارا ماحول جو ان کے گرد تھا تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں چھوڑ دیا خدا نے ظلمات میں وہ نہیں دیکھتے یہ وہی چیز ہے جو آگے بھی آ جائے گی اور پیچھے بھی گزر گئی ہے کہ ختم اللہ اللہ کلو اللہ نے ان کے دلوں پر موہر لگا دی اللہ نے ان کا نور چھین لیا اس بحث کی تو ضرورت نہیں نا سمجھ گئے نا کہ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیل کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خالق ہے اور اختیار کرنے والے بندے کسب کرنے والے کام کرنے والے بندے ہیں اللہ نے مجبور نہیں کیا کسی کو دوسری تفسیر اس کی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے آگ کو روشن کیا ہدایت کی آگ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا. اللہ نے مجھے ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے وہاں پہ آیا ہے بارش برسائی ہے اسی لیے آگے جو آ رہا ہے نا او کا من سیبنسما سیب سے مراد وہاں پر علم اور ہدایت لی گئی ہے کہ ایمان قرآن ہدایت اللہ نے اس, کے اس, اس روشنی کے ساتھ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور جب مدینہ منورہ میں وہ ماحول روشن ہو گیا تو ان منافقین یا یہودیوں کی بسارت چھن گئی ختم ہو گئی کیونکہ یہ گئے اس نیت سے تھے کہ وہاں جا کر اعتراض کریں نیت سے بڑا فرق پڑتا ہے صاحب نیت ہمیشہ ٹھیک رکھنی چاہیے آدمی جس نیت سے کسی مجلس میں جاتا ہے وہاں سے وہی لے کے آتا ہے ابو چاہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا لیکن وہ دیکھتا ہی ہے کی نیت سے اور اگر نیت نہ بھی درست ہو تو بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے علم خود نیت کو ٹھیک کر دیتا ہے کب تک آخر کب تک جب آدمی علم کو حاصل کرے گا تو ایک دن اللہ اس کی برکت سے آدمی کو صحیح نیت کی بھی توفیق دے دیتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں چھوڑ دیا اللہ نے کہاں ظلمات میں نور کو اللہ نے واحد استعمال کیا اور ظلمات کو جمع استعمال کیا نور کی جمع کیا آتی ہے انواد اللہ نے کہیں قرآن میں انواد نہیں کہا نور ہمیشہ خدا واحد استعمال کرتا ہے اور ظلمات جمع وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل وہ متعدد ہوا کرتا ہے گمراہیاں بہت سی ہوا کرتی ہیں اور ہدایت اور سچائی کا راستہ ایک ہی ہوا کرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نور ہمیشہ اسے واحد ہی استعمال کرتا ہے کہ وہ ایک ہی پگ ڈنڈی ہے ایک ہی بڑی شار ہے ایک ہی نور ہے جس کی طرف تمہیں سفر کرنا ہے یا جس پہ تمہیں سفر کرنا ہے اور باقی گمراہیاں وہ تو بہت ہوتی اس لیے بہت سے فرقے گمراہیوں میں کوئی قرآن کو نہیں مانتا کوئی حدیث کو نہیں مانتا کوئی کسی چیز کو نہیں مانتا تو گمراہیاں متعدد ہیں اندھیرے اور روشنی ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے اللہ کی جانب سے اس لیے فرمایا کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں لا یبصرون نہیں دیکھتے یعنی اتنی زیادہ خدا نے ان کی نور بصیرت کو چھین لیا ایک بات اور رہ گی وہ یہ کہ اس دن آپ کو یہ ارض کیا تھا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ درمیان میں کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ انسان غور اور فکر کر کے خود ہی سمجھ جائے کہ یہاں پر کیا ہے یہاں بھی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چھوڑ دی ہے پھر اگلی آج پہ چلتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اواعت ماحول جب روشن ہو گئی وہ گرد و پیش کا ماحول اس آدمی کے تو اللہ ان کی نور ان, کی ان کے نور کو لے گیا آرام سے اب تو جو ہونا تھا ہو گیا اچھا تو دیکھیے یہ ماحول اور زہاب اللہ کے درمیان کوئی چیز ہے فلما اباق ماحول جب و پیش اس کے روشن ہو گیا نا تو اب کیا ہوا روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو اللہ تعالی وہاں لوگوں کے نور کو لے گیا تو یہاں درمیان میں یہ بات آتی ہے کہ آخرون اور وہاں کچھ آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اب آیا خیال میں ورنہ عبارت مربوط نہیں بنتی عبارت آپس میں رت نہیں نہ کائم رہتا کہ جب آگ نے روشن کر دیا وہاں کو اللہ ان کا نور لے گیا تو یہاں پہ پھر ماننا پڑے گا کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ ان کا نور لے گیا یہ ہے اسے لغت میں اسے اصطلاح میں کہتے ہیں ادماج یعنی کسی چیز کا اس میں ضم کرنا ڈالنا اس کو اور یہ بہت جگہ قرآن پاک میں آیا ہے یہ آپ دیکھتے رہیں گے